السلام علیکم یہ اسٹوڈینٹس ہمارا ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا یہ آٹھواں لیکچر ہے حسب سابق میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں لاسٹ لیکچر کے بارے میں تاکہ آپ کو جو ہے وہ انٹر ریلیٹ کرنے میں دونوں لیکچرز کو مدد مل سکے اپنے لاسٹ لیکچر میں یعنی ساتویں لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے ایس ایم ای سیکٹر میں جو انسٹیٹیوشن سپورٹ تھی گورنمنٹ کی بوتھ آن فائنینشل سیکٹر اینڈ بوتھ آن انفراسٹرکچر سیکٹر اس کو پڑھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے انفراسٹرکچر بیسز ماڈل جو ہے نائنٹین سکسٹی سیون کا اس کو بیس بنا کے ہماری پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں اور سرحد میں سمرنسی اسٹیٹ بنائی گئی تو یہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ مزید کون سے ادارے ہیں جو اس میں ایکٹیولی پارٹ پلے کر رہے ہیں اسپیشل ریلیشن ٹو دی گروتھ آف ایس ایم ایز ان پاکستان تو آج uh, جو ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کیا ہے ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے دی رول آف این جی اوز میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ یہ ٹرم فرسٹ ٹائم یہ ٹرمنالوجی جو ہے ہمارے لیکچر میں آئی ہے تو میں اس کا ذرا آپ کو بیک دوں NGOs وہ ادارے ہیں ہم ہمیں نان گورمنٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں جو اجتماعی سطح پہ یا ذاتی سطح پہ کچھ لوگ جو کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور جنہیں خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دی کین ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی تو وہ اکٹھے ہو کے uh, جو ہے یا کلیکٹولی ایک آرگنائزیشن بنا کے مختلف فلاحی کام کرتے ہیں دے آر بیسیکلی ورکبلٹی از سوشو اکنامک اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ اینڈ افکوس ہی میجر رول آلسو این پورٹی ایلیویشن اینڈ ان دیجوکیشن ایٹ گراس روٹ لیول تو این جی اوز کا کریکٹر جو ہے وہ کافی ہمارے ملک میں جو ہے بڑا مثبت رہا ہے تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کریں کہ این کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کس لیول پہ ہے اور کس طرح سے وہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے فیکٹرز کو جو کہ رسپانسیبل ہیں ان ڈائریکٹلی ایس ایم ایز کی ترقی کے یا ان کے اندر چینجز لانے کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انڈیویجول لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ این جی اوز کا جو ہے رول وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ مدد کرتی ہیں این جی اوز جو ہیں بیسیکلی میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ سوشل سیکٹر میں اور سوشل اکنامک سیکٹر میں بڑی بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہے اس میں آپ اگر شروع کریں تو اسٹارٹنگ فرام دی بیسک ایجوکیشن ایٹ گراس روٹ لیول اس میں سینیٹیشن سسٹمز ہیں اس میں ہاؤزنگ فیسلٹیز ہیں اس میں مختلف واٹر سینیٹیشن اسکیمز ہیں اس میں فریش سپلائیز اس میں پھر ہے uh, جی واٹر ویسڈ ڈیزیز کو کنٹرول کرنا جو کمیونٹی کا پرابلم ہے یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہماری دو قسم کی آبادی ہے ایک وہ پاپولیشن ہے جو پیورلی رورل ہے دیہات میں رہتی ہے اسی پرسنٹ آبادی ہماری جو ہے اور ایک وہ آبادی ہے جو شہروں میں ہے یعنی اربنائزیشن کے بعد وہ وہاں پہ بس گئی اب اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو نہ تو شہروں میں رہتا ہے اور نہ ہی وہ دیہات میں رہتا ہے وہ لوگ کون سے ہیں جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں ایک پیس اف لینڈ پہ کچھ لوگوں نے گھر بنائے یا سٹرکچر بنایا جیسے جیسے بھی انہوں نے وہاں پہ کوئی سینیٹیشن نہیں ہے وہاں پہ کوئی واٹر فسیلٹیز نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایسی فسیلٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ بنا سکیں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے جو بیس بنتا ہے مختلف مشکلات کا انکلوڈنگ دی ڈیفرنٹ اپڈیمکس یعنی مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں تو یہ لوگ زیادہ تر جو ایکٹیو ہیں این جی اوز جو ہیں اس ایریا میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا میجر رول جو ہے ایس ایم ایز میں وہ کیا ہے تو جی میرے نزدیک جو تین جو رول ہیں وہ ایس ایم ایز کے ساتھ ان کے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا تو ہے پاورٹی ایلیویشن تھرو دی سپریڈنگ آف ایجوکیشن اینڈ ریسورسز اینڈ سکلز اینڈ فائنینشل ہیلپ ایٹ دی گراس روٹ لیول دوسرا ہے جو بیسک ایجوکیشن کی پرویژن ہے اور تیسرا ہے جنڈر ڈیولپمنٹ یعنی خواتین کو حصہ دینا ایک کارآمد افراد کے زمرے میں ان کو لے کے آنا آئیے دیکھتے ہیں کہ وٹ از پاورٹی ایلیویشن جب ہم دیکھتے ہیں فگرز کو تو ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی نائن تک جو چھ سال ہیں اس میں بارہ ملین لوگ یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ جو ہیں لوور پورٹی ان کو کراس کر کے اس میں داخل ہوئے اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جناب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک سطح پہ داخل ہو گئی جو غربت کی نشلی سطح ہے تو یہاں پہ این جی اوز کا رول جو ہے وہ بڑا ہی مثبت ہے انہوں نے مختلف پروگرامز بنائے مختلف ظاہر ہے ان کے کچھ اپنے ریسورسز تھے کچھ انہوں نے لوگوں سے فنڈز اکٹھے کیے کچھ مخیر حضرات نے مدد کی کچھ لوگ خود ایسے تھے جن جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا اف کورس کو جو بیرونی کچھ جو ادارے ہیں ڈونر ایجنسیز وہ بھی بہت پیسے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ ایک پلیٹ فارم بن گیا جو ہے پاورٹی ایلیویشن کو دور کرنے کا اور اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ مجوز کیا وہ یہ تھا کہ جناب ایک تو بیسک جو نشیدہ رتب کا ہے اس کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے اس کو کچھ پیسے دے کے بیسیکلی یہ گرامین بینک جو ہے بنگلہ دیش میں جس کا بیس سمال لون ڈسبرسمنٹ پانچ ہزار چھ ہزار سے لے کے چالیس ہزار روپے تک ڈسبرسمنٹ اور اس کے بیس کے اوپر اکانمی کی ڈیویلپمنٹ تھی سیلف سفیشینسی تھی اسی کو اصل میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے این جی اوز نے ویلٹی ایڈیشن میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا پھر دوسرا جو جو ایک اس میں ان کا بہت بڑا کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ انہوں نے ایک نچلی سطح پہ آ کے جو خواتین ہیں ہماری جو خواتین ہیں ان کو کام میں حصہ دیا اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کی جو بنیادی حیثیت کا تسلیم کیا جاتا ہے وہ شادی کے بعد کیا جاتا ہے ایز اے وائف اور ایز اے مدر ان کی سماجی حیثیت جو ہے افکورس بڑی محترم ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یا دوسرے انڈر کنٹریز میں فاریس میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ایک کارآمد زندگی بسر کرنے میں مدمام ثابت ہوتی ہے تو پاکستان میں تھوڑی سی چونکہ ہماری سوشل ریسٹرکشنز ہیں ہمارا کچھ علاقائی ایسا مسئلہ ہے جو اف کورس ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس میں این جی اوز نے بڑا اچھا کردار ادا کیا انہوں نے ایسا کیا کہ خود گھروں میں جا کے کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا را کو ڈسٹریبیوٹ کیا کام کریٹ کیا ان خواتین کے لیے ان کو ٹریننگ دی ان کو بیسک ایجوکیشن دی ان کو بیسک فیسلٹی سے آگاہ کیا ان کو بتایا کہ جناب کس طرح سے نو نوعمری کی شادیاں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں ان کی بیسک میل نیوٹریشن جو خوراک کی کمی کی وجہ سے ان میں جو ویکنسز آ گئی تھی ان کو دور کیا تو اس طرح سے بے شمار سیکٹرز ہیں سوشل اور سوشو جس میں کہ این جی اوز نے اپنا پارٹ پلے کیا ایک بہت بڑا پارٹ جو این جی اوز کا ہے وہ ایڈوکیسی ہے جب آپ انڈیویجل صنعت کی بات کرتے ہیں یا انڈیویجل ورکر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی مشکلات جو ہیں ان کو ان افراد تک پہنچانا جو کہ براکرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پالیسی میکر ہیں اور جنہوں نے کوئی پوزیٹیو چینج ڈالی ہوتی ہیں یا کوئی اچھی چیزیں انڈیوس کرنی ہوتی ہیں کسی پالیسی کے اندر ان تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک بڑے با اثر میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ جو این جی اوز ہیں وہ پریشر گروپس کا کام کرتی ہیں وہ ایک رائے قائم کرتی ہیں کسی بھی مشکل کے بارے میں اور اس کو میڈیا تک لے کے جاتی ہیں اور اس طرح سے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو پارٹ آف دا پالیسی بنا لیتے ہیں اور چینجز جو ہیں پازیٹو لا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا رول ہے جی اوز کا کہ وہ ایڈوکیسی کا کام کرتی ہیں ان فارمنگ لیڈس ٹو دیوگ the پالیسی چینجز ان دی بیسک انفراسٹرکچر فارمولیشن تو ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو ایس ایم ایسا کیسے تعلق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت نشلی سطح پہ لوگوں کو انڈیویجل قرضے دیے لوگوں کو uh, دیہاتوں میں جا کے اور کچی آبادیوں میں جا کے ان کو چھوٹے چھوٹے سیمنگ سکیمز دی سینیٹیشن پروگرامز بتائے ان کو سکھایا کہ جی آپ کیا کریں گے تو کیسے جیسے خواتین کو دستکاری قالین بافی اور مختلف دوسری ٹریننگ دی کہ جناب یہ مٹیریل لیں یہ دستکاری کریں پھر ان کو خریدا اور شہروں میں ان کو بیچا تو ایک روزگار کے بے شمار جو تھے وہ ذرائع پیدا ہو گئے میں ایک چھوٹی سی فکر ارض کروں گا کہ تقریباً اٹھائیس خواتین کو کچھ تھوڑے سے عرصے میں ٹرینڈ کیا گیا پنجاب کے اندر تو میں اٹھائیس سو خواتین کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اٹھائیس سو فیملیز تو یہ ایک وش سرکل بن جاتا ہے جو ایک سے دوسری چیز کو کو ریلیٹ کرتا ہے تو یہ ایک آ, ڈسکشن تھی کہ جناب ایس ایم ایس کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے این جی اوز کا کردار کبھی بھی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا اور ایک بڑا ہی مثبت کردار ہے جو کہ این پلے کر رہی ہیں اور یہ دن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے جی کہ ادر سپورٹ انیشیٹوس فار ایس ایم ایس اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا انیشیٹو ہیں جو لیے گئے ہیں ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جب ہم ایس ایم ایس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جب شروع میں دیکھا کہ جی ہمارے ملک میں ضرور ایس ایم ایس کی ترقی ہوئی ہے لیکن ہیپ دیر از no, no uh, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بیسکلی ان ڈاکومینٹیڈ اکانومی ہے یعنی ہم اپنے جو ڈاکیومینٹیشن ہے وہ نہیں کرتے وہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا میں چھوٹے صنعت کار بات کر رہا ہوں یا درمیانے درجے کے صنعت کار کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا فقدان ہے ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی ایک سیدھے رستے کو بنانا اور ایک اصول کو یا ایک قانون کو رواج دینا کہ جناب یہ پالیسی ہے پالیسی ہمیشہ فگرس پہ بنتی ہے ان ڈاکومینٹڈ اکانمی میں فگرس کا فقدان ہوتا ہے اس لیے ذرا مشکل سے پالیسی میکنگ بنتی ہے اب یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب شروع کیا اپنے ایس ایم ایز کو تو ہم نے جو ماڈل تھا وہ نائنٹین سکسٹی سیون کا انڈین ماڈل جو تھا جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں اس کو ریپلیکیٹ کیا وہ ماڈل کیا تھا کہ دا ڈیویلپمنٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف ایس ایم ایز تھرو دیٹ انفراسٹرکچر جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ جس طرح سے ہم نے اپنی جو ہے وہ سوسائٹیز بنائی ہم نے اپنی کارپوریشن بنائی سپور انڈسٹریز کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ جو تھا وہ چینج ہوتا گیا کیونکہ وہ فیکٹر 60s میں یا 70s میں جو تھے وہ 90s میں آ کے یا 2000 میں آ کے ٹوٹلی چینج ہو گئے آبادی بڑھ گئی ریسورسز بڑھ گئے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو گئی یہاں پہ آ کے ایک چینج لانے کی ضرورت تھی وہ چینج کیا تھی وہ چینج یہ تھی کہ گلوبلائزیشن گلوبل ویو سے دیکھا جائے ایس ایم ایس کو اور پھر پالیسی بنائی جائے تو گلوبل ویو کیا ہے گلوبل ویو آج چینج ہو چکا ہے اٹ از ناٹ بیسڈ آن انفراسٹرکچر اینڈ انفراسٹرکچر بیسڈ پروگرس آف ایس ایم ایس اٹ از بیسڈ آن دی پالیسی میکنگ پالیسی میکنگ فار دی فیسیلیٹیشن آف ایس ایم ایز کہ ہم کس طرح سے ایک پالیسی بنائیں جو کہ ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کرے اس میں مینجمنٹ ہے اس میں ہیومن ریسورسز ہیں اس میں ٹیکنالوجی ہے اس میں فائنینشل ایشوز ہیں اس میں سپورٹ ہے آپ کو مختلف جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کی اس میں آپ کی مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں اس میں آپ کی آئی ٹی بیسڈ کچھ جو ہیلپ ہے وہ ہے یعنی ایک پالیسی ایسی کی ضرورت ہے جو کہ اوور آل ایک کور کر سکے ایک اسٹرکچر کو تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جی دنیا میں وقتاً فقتاً چینجز ہوتی رہیں یہ چینجز ہر ایک ملک نے اپنے ذرائع کو اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کے کسٹمائز کی دیور ٹیلرڈ ٹو دیئر سائز نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان نے سب سے پہلے یہ چینجز جو تھی اپنی پالیسی میں بلائے. اور انہوں نے ایک پالیسی بنائی ایس ایم ایس کی جو کہ ڈیزائنڈ تھی ٹو کیٹر فار دیئر نیڈس ٹو کیٹر فار دیئر ایس ایم ایس اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان ایک جو تھا وہ لینڈ مارک بن گیا ان دی ایس ایم ایز اکانمی یا ایس ایم ای بی اکانمی دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سمال بزنس ایڈمنسٹریشن یہ امریکہ یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ جو رولس تھے یہ ریگولیٹ کیے گئے اور ایک پورا سسٹم بنایا گیا ود دی اپائنٹمنٹ آبرٹس مین یعنی ایک اس کے لیے علیحدہ سے ایک قانونی جج مقرر کیا گیا جو چھوٹے بزنس کے فیصلے کو جو ہے وہ کرتا تھا کوئی اگر کانفلکٹ آ جاتا تھا یا کوئی اس میں کوئی اینی سارٹ آف اگر کوئی اگر کوئی لا کے اگینسٹ چیز ڈیولپ ہوتی تھی تو یعنی ایک علیحدہ سے ایک پالیسی ورک بنایا گیا جو کہ اس کو بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا اس اسٹرکچر کو تو اس سٹیج پہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم بھی اپنے اندر چینجز لائیں اور اپنے انفراسٹرکچر کو جو بیسڈ ٹیکنالوجی ہے یا جو ہماری بیسڈ جو ہے ایس ایم ایز اکانومی ہے اس کو چینج کرتے ہوئے گلوبل ویژن کی طرف آئیں تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جی ہم اب کیا سٹیپس ہماری گورنمنٹ نے لیے اور کس طرح سے وہ ادارے بنائے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا آئیے دیکھتے ہیں جو ادارہ اس سب چیز کو کور کرنے کے لیے اور ایک گلوبل ویژن کے لیے اور ایک پالیسی میکنگ کے لیے اور ایک ایسی پالیسی میکنگ کے لیے جو کہ انٹرفیس کا کام دے بٹوین دی آرگنائزیشن آف انڈسٹریز یا ایک انڈیویجل انڈسٹریز کے اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک برج کا کام دے ایک ایسے دائرے کی ضرورت تھی جو ہماری جو فائنینشیل ڈفیکلٹیز ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر اور جو گیپ ہے ان شیپ آف فزیبلٹی ایبسینس ڈیٹا بیس ایبسنس اور جو ہماری لیک آف ڈاکومینٹیشن ہے یہ جو سارے بریجز ہیں اور جو ہماری ٹیکنالوجی میں لوگ uh, پیچھے ہیں ہماری اگر جستا مین پار ہماری بہت زیادہ اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکنالوجی کا مکس اپ ہو جائے تو اٹس اٹس ویری گڈ کامبینشن تو اس ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے تو ایک نائنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھانوے میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی کا نام جسے دیا گیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کو سمیڈا کے نام سے جو ہے وہ ہم سارے جو ہے فور ریفرنس ایک کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے جی کہ سمیڈا کے فنکشنز کیا ہیں اف کورس اٹس اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن جہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ون ونڈو آپریشن ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک قابل ستائش ادارہ ہے جو بہت اچھے لیول پہ اور بڑے اچھی سطح پہ لوگوں کے لیے مختلف انڈسٹریز،, انڈسٹریز کے لیے اور مختلف انڈسٹریل گروپس کے لیے کام کر رہا ہے آئیے دیکھیں اس کے فنکشنز کیا ہیں میں نے جیسے گزارش کی 1998 میں اس کا قیام ہوا تو یہ ان ڈیپ اینالس کرتا ہے ان ڈیپلس کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جی کہ اس ریسرچ کے بیس پہ کیا پلاننگ کرنی ہے ٹیکنالوجیز کیا لانی ہیں، کیا ریسرچ کے اندر جو, جو چیزیں آئی ہیں ان کے سامنے مارکیٹ میں کس طرح سے چینجز لانی ہیں، اور اپنے ادارہ کو کس طرح سے ان کے ساتھ منسلک کرنا ہے تاکہ وہ اپنی ترقی کے لیے اپنی جو ہے ایڈوانسمینٹ آف جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لا سکیں تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے تو سمیڈا نے بھی جب 98 میں بنا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا جی کہ گلوبل ویژن کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ ریسٹرکچرنگ کی اپنی تھاٹ کے اندر اپنی تھیم کے اندر کہ جناب ہم کچھ ریسٹرکچرگ کریں گے تاکہ ہم کسٹمائز کر سکیں اپنی جو ڈیزائن کو ضروریات کے مطابق اپنی انڈسٹری کے اور اپنے انفراسٹرکچر کے تو یہ ریسٹرکچرنگ کے بعد جو ہمارے پاس صورتحالاتی ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں انہینسن بٹوین ایس ایم ایز اینڈ سمیڈا جب تک آپ کسی ادارے کے پاس جا کے اس کی مشکلات کو سے ڈسکس نہ کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ان کے پرابلمس کیا ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے سمیڈا نے نہ صرف یہ کیا کہ ایک انٹرفیس بنا دیا ایک انڈیویجل انڈسٹریز کے ساتھ اور اپنے محکمے کے ساتھ بلکہ انہوں نے ایک جو اس سے بھی اچھا اسٹیپ کیا وہ سیکٹورل ان کو مختلف سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا جی یہ ایک فینس کا سیکٹر ہے یہ کٹلری کا سیکٹر ہے آف کورس اکارڈنگ ٹو دا پرٹیز کہ جی کس کو زیادہ ضرورت ہے ہماری مدد کی یہ ایک اسپورٹس کا سیکٹر ہے یہ لیدر کا سیکٹر ہے یہ ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل کا سیکٹر ہے تو اس طرح سیکٹرز میں تقسیم کر دیا اب جو اس مختلف سیکٹرز ہیں نیچرلی ان کی اپنی آرگنائزیشن ہیں ایسوسیشن ہیں تو جب آپ ایسوسیشن میں بیٹھتے ہیں اور ایسوسیشن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ پرابلم جو انڈیویجل انڈسٹری کے ہیں وہ ملتے ہیں میتھ لیول پہ ایک جو ہے ایسوسیشن یا ایک جو سیکٹر ہے جب آپ سیکٹر کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب میں ہمارے یہ پرابلم ہے ہماری ڈسٹری کو اس کے جو عہدے دار ہے مسل اگر ہم کہیں گے جی کہ فین مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے تو وہ یا کوئی اور ایسوسیشن اس قسم کی تو ان کو پتا ہوگا جی کہ ہمارے سیکٹر میں کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا ہمیں پرابلمز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں کس طرح سے وہ خود ہی اخبال بھی بتائیں گے کہ جی ہمیں یہ یہ یہ اگر رعایت ملے اور یہ یہ اگر ہمیں انسینٹوز ملے تو ہم بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں تو ایک طرح سے یہ انٹرفیس جو تھا اس نے کیا برج کا کام کیا اور ایس ایم ایز کی جو نیڈس تھیں اور ایس ایم ایز کی جو آواز تھی اس کو پالیسی میکنگ جو کوریڈور تھے وہاں تک پہنچایا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بڑا بڑا ہی اچھا فنکشن میرے خیال میں جو سمیڈا کا ہے وہ رہا ہے اور یہ دن ب دن بڑھ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسے میں نے گزارش کی انٹرفیس بٹوین ایس ایم ایس اینڈ گورمنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی پروبلمس جو انڈسٹری کے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے اب یہ ہے نیز بیس سیکٹور ریسرچ کہ جناب کسی سیکٹر کو کس کس چیز کی ضرورت ہے جب ہم نے ایک انڈسٹری کو یا ایک انڈسٹریل سسٹم کو مختلف پرائرٹی کے لحاظ سے سیکٹر میں نائن سیکٹر میں تقسیم کر لیا تو ہم نے دیکھا جی کہ اب ہر سیکٹر کی ضرورت کیا ہے تو ریسرچ بیسڈ یہ بن گیا ریسرچ کا بیسٹ, کہ جی ہر سیکٹر کو دیکھا جائے اس سے یہ پھر ہوتا ہے کلسٹر فارمیشن سے کہتے ہیں اس میں مختلف ایجنسیوں نے بڑی ہیلپ کی اسمیڈا کی اسمیڈا نے ایک جو ہے کو ریلیشن کائم کیا ود یونیڈو اور کافی اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی اور بڑا ہی اچھا کام ہو رہا ہے تو مختلف سیکٹر سے کلسٹر بنائے اور ان کی مشکلات کو جو ہے انالسس کرنے کے لیے ریسرچ کی وہی جو میں نے گزارش کی کہ ایک اکیلے بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کو مے اس کے ذاتی پرابلمز کا پتہ چلے لیکن آپ جب ریسرچ کریں گے اور ایک کلسٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو ریسرچ جو ہے گا اس کا بیس بہت براڈ ملے گا اس کے بعد پھر ہے کہ اسٹریٹجیز بنائے گی کہ جناب یہ جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ہم بنائیں اور کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آگے لائیں تاکہ یہ پرابلم حل ہو سکے پھر ہے جی ایس ایم ای اسپورٹ ماڈیول یہ ایس ایم ایز کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے یہ مختلف ماڈیولس بنائے گے یہ ایک بڑا ریسرچ اورینٹڈ کام تھا اور ایک بڑا محنت طلب کام تھا اس سلسلے میں اس میڈا کی جو کوششیں ہیں اور قابل ستائش ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں سکس سپورٹ انہوں نے جو سروسز جو تھی وہ بنائی اس میں ایکسٹینسو ہیومن ڈیولپمنٹ تھی جو ریسورسز ڈیولپمنٹ تھی یہ ایک بڑا میجر اس کا رول تھا اس کے بعد یعنی سکس کے علاوہ یہ سکس تو انہوں نے بنائے اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تھی یہ ایک مین سیگمنٹ تھا اور انپٹ لینی ہر سیکٹر سے ریگارڈنگ دیئر ایشوز کہ جناب آپ کے کیا ایکسپرٹیز کیا ایریا میں آپ کی کیا مشکلات ہیں اور آپ کے کی کیا مختلف جو ہیں وہ پرابلم ہیں اس سلسلے میں ہر سیکٹر سے انہوں نے انپٹ جو ہے وہ لی پھر ہے جی ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹس یہ ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے وہ اس لحاظ سے کہ جب آپ ایک بینکنگ سسٹم میں جاتے ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ جو ریشو ہے بڑے سنتی اداروں کی اور چھوٹے سنتی اداروں کی یا میڈیم سنتی اداروں کی یہ جو ہے سولہ پرسینٹ صرف ایسے ہیں ادارے جو جاتے ہیں بینکوں کا رخ یا جو ڈی ایف آئیز کا رخ جو ڈیویلپمنٹ اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رخ کرتے ہیں لون کے لیے جبکہ سکسٹی سیون پرسینٹ جو ہیں وہ بگ انڈسٹریز ہیں وہ لون کو جو اویل کرتی ہیں تو یہ کیا سبب ہیں کیا اسباب ہیں اس کی یہ وجہ تھی کہ فیزیبلٹیز نہیں تھی ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں تھی انڈاکومینٹڈ بیس تھا انڈسٹری کا تو اس انڈاکومینٹڈ بیس میں جہاں پہ ایبسینس آف بیلنس شیٹ ابسینس آف اکاؤنٹس ہو حالانکہ ہر چیز ان کی بڑی پرافیٹیبلٹی اچھی ہے لیکن چونکہ بینکس جو ہیں وہ پیورلی ایک لیگل فارمیلٹیز کے لیے ڈاکومینٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں ایک فیزبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں انہیں بریک ایون انس چاہیے ہوتا ہے انہیں پروجیکشن چاہیے ہوتی ہیں انہیں فور چاہیے ہوتی ہے انہیں بجٹری فیگر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت میجر رول تھا جس میڈیا نے اپنے ضمے لیا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اس میڈیا نے کیا جو ہے وہ کام کیافکیشن آف دا پروجیکٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی بجائے اس کے ایک ایک, ایک ریس شروع ہو جائے کہ جی میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا تو انہوں نے وائبلٹی اکارڈنگ ٹو دا لوکل مارکیٹ اینڈ اکارڈنگ ٹا لوکل را مٹیریل اینڈ اکارڈنگ ٹو دا لوکل نیڈز ایک آئیڈینٹیفکیشن اور ایک لسٹ بنا دی پروجیکٹس کی کہ جناب یہ ہے جو بینکبل پروجیکٹس ہیں بزنس ہیں بینکبل ہم ان کو کہتے ہیں جن کے بنا کے اوپر ہمیں بینک جو ہے وہ فائنینس کر سکے ایسے پروجیکٹس جن کی ڈاکومینٹیشن یا इस اس طرح سے تیار کی جائے کہ اس کو بینک جو ہے दे کر دے اس کو ہم तो پروجیکٹ کہیں گے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آیا جب جب بینک کو اٹریکشن نظر آئے گی وہ اپنا پیسہ اسٹیک پہ لگائے گا تو اس کو اس کے اندر کچھ پروفیٹیبلٹی کچھ جان نظر آئے گی تو ان کا ایک بڑا میجر رول تھا جی تو جب کوئی بندہ آ جاتا تھا جی جناب میں کیا پروجیکٹ لگاؤں یا میرے پاس یہ ہے اور مجھے لون چاہیے تو میں کس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ترجیح دوں تو دیٹ آئیڈینٹیفکیشن واز بیسڈ آن فیم ڈاکومینٹیشن ود دس میڈا اور وہ آپ بتاتے ہیں جناب آپ بیٹھیں یہ فگرز ہیں یہ بریک ایون ہے یہ اس کے پروجیکشن ہیں اگر آپ نئی نیٹی سے کام کریں گے تو یہ پروجیکٹ کی یہ ویلویشن ہے تو یہ ایک بڑا بہت بڑا ایک اسٹیپ تھا سپورٹ فنکشن ایٹ سمیڈا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سمیڈا جو ہے یا سمیڈا وہ کیا ہمیں کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے مختلف جو ایس ایم ایز ہیں مختلف جو سیکٹرز ہیں ایس ایم ایز کے ان کے اندر سپورٹ کیسے ان کو ملتی ہے پالیسی پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جناب اس سیکٹر میں یہ چینجز جو ہیں یہ ہیں ہم ان چینجز کو ریسرچ کے ذریعے ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے نگوسیٹ کر کے وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ جناب ہاں یہ جو ہے اس سیکٹر ہے ان میں یہ مشکلات ہیں تو اس کو ہم جو ہے پالیسی میکرز تک بچائیں تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکیں اس میں اوورال جو ریگولیٹری ورک ہے یعنی جو محکمے انوال ہیں انکم ٹیکس ہے اس میں مختلف قسم کے انڈسٹریز کے محکمے ہیں اس میں جو آپ کے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو ان سب کو جو ہے ان کی جو ہے ریفرنس کے ساتھ اسٹڈی کہ جی ریگولیٹری اتارٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک ایک سیکٹر کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں یا آسانیاں پیدا کر رہی ہیں اگر آسانیاں پیدا کر رہی ہیں تو مزید آسانیاں کیسے پیدا کریں گی اور اگر مشکلات پیدا کر سکتی ہیں تو کس طرح سے اتارٹیز کے ساتھ مل کے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جی بیسڈ آن دس اینالیس جو انالسیز کیا تو انہوں نے پھر ریکمینڈیشنز بنائی نیچرلی جب یہ ایک انالس ہو گیا جی کہ یہ ایک سیکٹر میں جو, آ, جو ہیں آ, جو اتارٹیز ہیں یا جو ریگولیٹری اتارٹیز ہیں یا باڈی ہیں ریگولیٹری وہ ان, ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں یا یہ ان کے فائدے ہیں تو پھر ایک کانسپٹ ڈیولپ ہو گیا جی کہ آیا ان میں جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ چینجز کی وہ کس طرح سے دی جائیں اس میں پوزیٹو چینجز لائی جائیں یا اس کو ختم کیا جائے یا اس کو اور مزید بہتر بنایا جائے تو اس قسم سے ایک جو ہے انڈیویجل صنعت کار کی یا انڈیویجل سمال بزنس یا میڈیم بزنس والے کی جو آواز تھی وہ ایک میچ اسکیل پہ آ کے وہ گورنمنٹ تک پہنچنے کا ایک برج بن گیا پھر ہے جی ٹریننگ پروگرامز ان کو آرگنائز کرنا میں نے جیسے گزارش کی وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے جو چیز کل بڑی ایکٹیو تھی آج ایپ ہو چکی ہے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے صنعت کار لمحہ بلحہ ہر وقت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے پروڈکشن پروسیجرز کے ساتھ وہ ان کی انٹریکشن رہے اور ان کو واقفیت ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے آئی او اسٹینڈرڈ کیا ہے ڈبلوٹی کے کی امپیکٹس کیا ہیں یہ ساری چیزیں یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے لرننگ کا پروسیس ہے کوئی ان کو جا کے بتائے گا تو وہ سیکھے گے کیوں میں نے جیسے اس دن گزارش کی تھی پروفائل آف پاکستانی انٹرپرینور میں کہ ہماری جو یہ مطلب میں اس کو کوئی نیگیٹو پوائنٹ تو نہیں دے رہا لیکن بہرحال ایک فیکٹ ہے سیونٹی پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ صرف چھوٹی انڈسٹریز میں وہ سکول کی سطح تک ان کی تعلیم ہے یا اس سے بھی نیچے ہے تو یہ ایک ٹریننگ پروگرام بڑا ضروری ہے ان کو بتانے کے لیے کہ فرینڈلی جی جو یوزر فرینڈلی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو मैनेज کر سکتے ہیں ایک اچھے اور ایک مثبت طریقے سے جو کہ آپ کے لیے हो ہو پھر ہے جی ایک سب سے جو ضروری چیز میں نے جیسے گزارش کی فائنینشیل سروسز گروپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان اینڈ انڈاکومینٹڈ اکانمی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی فائنینشیل سچویشن کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بینک سے پیسہ نہیں دینا چاہ رہے یاد رکھیے بینکس کا کام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک وہ پیسے اگر اپنے پاس جمع رکھیں تو اٹ از جسٹ پیپر فور دم جب وہ پیسے استعمال میں آئیں گے انڈسٹری چلے گی ان کو ان کی جو ریٹرن آئے گی تو بینکس ترقی کریں گے تو بیسیکلی بینکس ہمیشہ انکریج کرتے ہیں وہ پیسے دیں لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے ڈاکومینٹیشن پراپر جو ہے اسٹڈیز کسی پروٹ کی اس کی فیزیبلٹیز بینک کی اپنی جو پیپر کی ضروریات ہیں کہ ان کے جو پیپر جو ڈاکومینٹیشن یعنی ان کی جو ہے اس کی ضروریات تو ان سب کو جو ہے سمیڈا نے ریلائز کیا اور کہا جی اس دا کال آف دا ڈے اور ہم ایسا ایک سسٹم تیار کریں تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریسرچ بیسڈ ایک اپنے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک محکمہ بنا دیا جو صرف یہ کرتا ہے کہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے تیار کرتا ہے بس انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چھ سیکٹرز یا پانچ سیکٹرز میں یہ یہ پروجیکٹ ہیں جو ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اٹ ایکٹس ایز اے برج بٹوین اینڈ ایس ایم دی ڈفرینس انسٹیٹیوشن یعنی وہ ایک انٹرفیس ہے ان دونوں کو ملانے کا تو وہ جو ہماری ایک جسے کہتے ہیں ریجیکشن جو ایٹیچیوٹ ڈیولپ ہو رہا تھا سائیکولوجیکلی ہمارے انٹرپر میں اس کے لیے یہ ایک بڑا ہی اہم قدم ہے تاکہ ان کی دلشکنی اور حوصلہ افزائی دل شکنی نہ ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو اس میں دیکھتے ہیں کہ جی سمیڈا نے کیا اسٹیپس دیے فائنینشل سپورٹ سروسز جو ہیں وہ یعنی ناٹریکٹلی ڈسٹریبیوٹنگ منی فیزیبلٹی اسٹڈیز بریکیومنالیس پروجیکشن ڈاکومنٹیشن uh, پہ زور دینا ان کو بتانا کہ جناب فائنینشیل مینجمنٹ کریں ڈاکومنٹیشن اپنی بہتر کریں تب بینک آپ کو ورکنگ کیپیٹل یا کوئی اور چیز جو ہے وہ uh, جو کیپیٹل انٹینسو لون جو ہے دے گا دوسرا میں نے جیسے گزارش کیا تھا کہ انٹرفیس کے طور پہ ایکٹ کیا بٹوین دی انڈسٹریز اینڈ دی فائنینشیلشن جو کہ ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے اسپیشلی uh, ہماری آج کی ایس ایم ایز اکانومی میں کیونکہ میں نے گزارش کی نمبر آف پرسنٹیج آف پیپلٹیوشن جبکہ ہیں, بہت زیادہ ہے, ترقی کے چانس بہت زیادہ ہیں تو کیوں نہ ہمارے یہ بھائی بھی بینکوں سے استفادہ حاصل کریں تو یہ ایک سمیڈا کا بہت ہی بہت ہی موثر قدم تھا پھر ہے جی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ یہ کیا ہے ایک پروجیکٹ اب اس کی وقت کے ساتھ ساتھ اس نے چینجز لانی ہیں ٹیکنالوجی میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں اپنی را میٹیریل کی جو ڈیمانڈ ہے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے را مٹیریل نئے آ رہے ہیں را مٹیریلس کے اویجنس بدل رہے ہیں ان کے سورسز بدل رہے ہیں اور مانیٹرنگ یہ کرنی کہ آیا جن بنیادوں پہ یہ استوار کیا گیا تھا بنایا گیا تھا پروجیکٹ کیا یہ انہی کے اوپر چل رہا ہے تو مانیٹرنگ اور جو جی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لئے بھی ونگز بنائے گئے ان کا کام کیا تھا ڈیولپ ڈاٹا بیس میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ انڈاکومینٹڈ اکانومی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈاٹا بیس ہو ہر انڈسٹری کا جب آپ کے پاس ہر انڈسٹری کا ڈاٹا بیس ہے تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے بڑا جان جھوکوں کا کام ہے آپ کو بڑی ڈیپ ڈیپ جو ہے وہ مائننگ کرنی پڑتی ہے اور اس طرح جو اور کا جو مینوفیکچرنگ اور लिए سروسز اپنا پورا ایک ونگ بنایا جس کے اندر آج ہم جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ایک بٹن دبانے سے ہم پوچھتے ہیں جناب کہ اس وقت پاکستان میں کتنی کٹوری کی فیکٹریز ہیں کتنے اسپورٹس ایکسپورٹ ہیں کیا ہر فگر آپ کو وہاں مل جائے گی اس, کا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اویلیبل ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک خوش آئند قدم ہے پھر ہے جی ایک ٹیکنیکل سروسز گروپ کہ ہمارے صنعت کار کو فائنینسز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے آگے جانے کی بھی ضرورت ہے اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ ترقی کی طرف جائے نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہو تو اس کے لئے بھی ایک گروپ بنایا اس کا کام کیا ہے ٹو امپروو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمینٹ ان ویریس فیلڈ جس میں ایس کا ہے اور کلسٹر جو میں نے بتایا کہ سیکٹر لیول ऊपर اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنیکل اس کے اوپر کافی زور بھی اس میں پھر میں ذکر کروں گا کہ کرسٹو فارمیشن میں ہمارے وزیر آباد میں آج کل یونیڈو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہے کٹرری کے اوپر ود سمیڈا اٹ از اے ویری ویری امپریسو پروجیکٹ اور اس میں ہم دیکھیں گے ان قریب کے اس کے کتنے اچھے ریزلٹس آتے ہیں بیکاز دے آر فالوئنگ ویری گڈ لائنس آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹو کنڈکٹ ٹریننگ پروگرام فار ٹیکنیکل پیپل یعنی جو لوگ اسکلڈ ہیں یا سیمی اسکلڈ ہیں تو ان کے لیے ایسے پروگرام کنڈکٹ کیے گئے جو ان کو ہائی سکل بنائیں۔ یعنی نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرائیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں لیتھ مشین ہے تو ہمارے پرانی جو ہیں ڈائی میکنگ جو فیکٹریز ہیں یا پرانے جو کارخانے ہیں جہاں پہ لیتھ مشین یوز ہوتی ہے تو وہاں پہ اب ریپلیسمنٹ آ گئی ہے جی سی این سی بیس کمپیوٹر بیسڈ مشین کی بڑی آ رہی ہیں، سیکنڈ ہینڈ مرغبی مبارک سے لوگ لگا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں آ, لوگ بڑی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا کرافٹ مین ہے جو ہمارا کاریگر ہے اس کو اپ ڈیٹ رکھا جائے کہ کس طرح سے نئی مشین چلتی ہے کس طرح سے یہ ایڈوانسمنٹ آتی ہے انرجی سیونگ ڈیوائسز کیا ہیں، سیفٹی ڈیوائسز کیا کیا ہے آپ نے فنیشنگ جب کرنی ہے تو کس کس چیز کو مد رکھنا ہے آپ کے سیفٹی اسٹینڈرڈ کیا ہے کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ کیا چیز آتی ہے ایس ایم ای سروسز اینڈ پروجیکٹس کہ جی کس طرح سے مختلف پروجیکٹس اور انہوں نے سروسز جو ہے اپنی ڈیفائن کی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے پروج کیا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایس ایم ایس کی سروسز کیا ہیں پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے اور اس کے بعد اس کا پلان ڈیولپ کرنا یعنی پہلے اچھے پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کا پلان جو ہے اس کو ڈیولپ کیا پھر ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ مہیا کی اوورال آل پرائٹ کو بھی اور اوورال سیکٹر کو بھی مدد کے لیے انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی تو آ, یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے آ, ہماری ایس ایم ایس کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں پھر یہ ہے جی کہ اوورال آل کرنا ایک سیکٹر کی وائبلٹی کو جی کہ فین کا سیکٹرز ہے کٹری کا سیکٹرز ہے اسپورٹ کا سیکٹر ہے جننگ کا ہے یہ اوور آل سیکٹر جو ہے اس کو انالیس کریں ایک آیا یہ پروفیٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے یا یہ جو ہے یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ ایک چیز بڑی جو کلیئرلی سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فرق ہے ایک جب آپ انڈیویجل انالیسز کرتے ہیں اور جب ایک سیکٹر کے طور پہ انالیسز تو یہ خیال جو ہے آ, کیسے آیا کہ جناب ایک انڈیویجل کی بجائے جب آپ ایک سیکٹر کو پکڑیں گے تو آپ کو ایک تو مشکلات کا پتہ چلے گا ان کی کیا ہیں دوسرا آپ کو ان کی جو ریمیڈی ہے یعنی اس کی جو سولوشنز ہیں وہ آپ آڈینٹیفائی کر سکیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ میسج کی جو آواز ہے وہ پالیسی میکرز تک پہنچا سکیں گے تو اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلسٹر ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا آج کل یہ تیسری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر نام ہے جو کہ انڈکٹ کیا ہے یونیڈو نے اور اس کے ذریعے سے مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے گروپس بنا کے ایک گروپ کی حیثیت سے ان کی جو ہے انالسس ڈیپ انالس کیا جاتا ہے اور اس ڈیپ انالس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہے کس حد تک ان میں جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں را میٹیریل را میٹیریل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے چھوٹے صنعت کار کے لیے جب ایک چھوٹا صنعتکار انڈیویجل لیول پہ را میٹیریل خریدتا ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں بھی وہ کسی دکاندار کے پاس جائے اسٹاک ہولڈر کے پاس جائے اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے وہ کریڈٹ کی ٹرمس پہ لیتا ہے اس, اس کی قیمت زیادہ ملتی ہے اس کے بعد مارکیٹ میں کو جب ہوتی ہیں تو کے دیر لگ سکتی ہے. ایک یہ بھی گروپس کا سیکٹر کا کلسٹر فارمیشن کا مقصد تھا کہ جی ایک ایریا میں ایک ہی را مٹیریل کو دو سو سمار انڈسٹریز یوز کر رہی ہیں تو وائی ناٹ اٹ لائک دیٹ کہ جی اکٹھے ہو جائیں اور خود اپنے ریسورسز کو ذاتی سطح پہ اکٹھا کر کے ایک بلک امپورٹ کریں جو ان کو سستی بھی پڑے اس کے اوپر ان کا کنٹرول بھی ہو ان کو ادھار بھی نہ لینی پڑے اور اس طرح ان کی جو پروڈکٹ ہے نہ صرف وہ سستی ہو بلکہ ان کے اوورہڈس میں ایک سبسٹینشل ڈیکریز جو ہے وہ آ جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکٹر بیسڈ اور انڈیویجل بیسڈ اینالیسز میں کیا فرق ہے تو یہ ایک نہ صرف میں نے جو ایک مثال دی ہے یہ ایپلیکیبل ہوتی ہے رام پہ بلکہ بہت سے لا تعداد ایسے شعبے ہیں جن میں یہ جو ہے وہ ایپلیکیبل ہوتی ہے اسپیشلی جب ہم ذکر کریں گے ٹیکنالوجی کا تو اس میں ہم دیکھیں گے ایک نیا ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو انڈیوس جو ہے وہ کلسٹر لیول پہ یعنی سیکٹر لیول پہ کرایا جائے اور اس طرح سے اوور آل جو ترقی ہو نہ کہ ایک انڈیویجل کی ترقی ہو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے مینجمنٹ سروسز گروپ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایس ایم ایز ملٹی لیئرڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن سنگل اونر یعنی اونر ہی مینیجر ہوتا ہے وہی ڈیسیزن لیتا ہے اور مینجمنٹ کی لیئرز نہیں ہوتی جس طرح سے جو ہے مختلف بڑے اداروں میں ہوتی ہیں اب یہ جو فریڈم ملی ہے مینیجر کو اس کی بڑی کاسٹ ہے ہیوی کاسٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایک آسان اسٹیپ اس کے لیے ہیز ٹو پے اے ویری ہیوی کاسٹ اف ہی از آپٹنگ فار ارونگ ڈسیزن اس کو بڑی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے اس کے لیے ایک انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں فیصلہ کرنا ہے جو مینجمنٹ کا وہ ایک مشکل کام ہے نہایت مشکل کام ہے تو سمیڈا نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ مینجمنٹ سروسز گروپ بنا دیے جو کہ لوگوں کو یہ ٹریننگ دیتے تھے جی ہا ٹو بی اے گڈ مینیجر اس سلسلہ میں جو انہوں نے اسٹیپس کیے کہ مینجمنٹ اور مارکل اسپورٹس جو ہے وہ اس کی جو سروسز ہیں اس کی اسکلس دیں یعنی جب ایک آدمی سیلف مینجمنٹ کر رہا ہے اکیلا ہی ہے تو اس نے مارکیٹنگ کو بھی سنبھالنا ہے اس نے اپنی فیکٹری کے مینجمنٹ کو بھی سنبھالنا ہے اس نے اپنے لیبر کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس کے پروڈکشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے لیکن اس میں دو سیگمنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ تو انٹرنل ہے مارکیٹنگ جو ہے یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے کسی بھی انڈسٹری کا تو اس کے لیے انہوں نے اپڈیٹ کیا جو انڈسٹریسٹ ہیں ان کو ایس ایم ایز کے پھر تھا جی ہیومن ریسورس وقت کے ساتھ ساتھ میں نے گزارش جیسے پہلے کی تھی کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے اسی طرح سے چینجز آنی چاہیے ہیومن ریسورسز میں بھی آج میں بھی جو ہم کاریگر اپنا ہمارا ہے ہم یہ نہیں کہ اس کو نکال کے ایک اس سے زیادہ آ, جو ہے وہ پڑھا لکھا یا اس سے زیادہ ایک ذہنی استداد رکھنے والا یا اس سے زیادہ ایک راشمن شپ رکھنے والا کاریگر رکھ لیں گے بلکہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اسے اگزٹنگ بندے کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرائیں اور اس کو اس طرح سے جو ہے ٹریننگ دیں مینجمنٹ کی کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ جناب آپ کا وہی بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے تو ساتھ ساتھ انڈسٹری میں جہاں پہ آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سکلز کو ٹیکنیکل سکلز کو بڑھانا بہت ضروری ہے یہ ہے جی انٹرپرینور ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ انٹرپرینور بیسیکلی اٹس دا فورس بہائنڈیشن جو انٹرپرنور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نامسائد حالات میں چیلنج کا سامنا کرتا ہے اور ایک چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی انڈسٹری کو ایسے حالات میں آگے لے کے جاتا ہے جو مے بی عام آدمی کے لئے جو مشکل ہو کہ ان حالات میں ایک انڈسٹری کو چلائے تو ایک بندے کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا فائٹنگ اسپرٹ پیدا کرنا اس کے اندر یہ ویژن پیدا کرنا کہ وہ ایک انڈاکومینٹیڈ اکانمی کے اندر جہاں پہ آ, زیادہ تر جو میں نے بتایا تھا کہ ایس ایم ایس جو ہیں وہ نگلیکٹڈ فیلڈز کے اندر ہیں آ, اور وہ نگلیکٹڈ فیلڈ جو بڑی انڈسٹریز نے کیے ہیں ود ان دیر فیئر دے آر ویری یوزفل تو یہ جو انٹرپر سکل اور مینجمنٹ ہے اس کو ان کے اندر انٹروڈیوس کرنا یہ بھی اسپیڈا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اسپیڈا نے اپنے پروگرام میں شامل کر کے لوگوں تک پہنچایا اور جس کا خاطر کا فائدہ ہو رہا ہے میں یہاں یہ پہ ارض کر دوں کہ سویڈا کی ایج بڑی تھوڑی ہے پرابلم بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس کی سمرائزیشن ہے کہ جی ہم نے آج جو پڑھا آ, اس کو کس طرح سے ہم سمرائز کریں گے سمرائز اس طرح سے کریں گے کہ جی ہم نے یہ پڑھا کہ ایک ایسی ایٹماسفیئر میں جہاں پہ کہ ہمارا پہلا بیس انفراسٹرکچر کا تھا اور انفراسٹرکچر بیسڈ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پالیسی ہے ایس ایم کو کنٹرول کرنے کی وہ اسنو لانگر اے پالیسی تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ایک گلوبل ویژن جب آپ ویژلائز کرتے ہیں تو ہم یہ چیز ایک بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی جو پرانا ماڈل تھا انفراسٹرکچر کا افکوس اپنے وقت میں وہ بڑا ہی ایکٹیو ماڈل تھا اور اس کے ہمیں بڑے فائد حاصل ہوئے ایٹ لیسٹ ایک فاؤنڈیشن جو تھی وہ ڈیویلپ ہوئی پاکستان میں سمال انڈسٹریز کی جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ چودہ اسمال انڈسٹی پنجاب میں بنی سترہ سندھ میں بنی اسی طرح سرحد میں نو انڈسٹریل سٹیٹ بنی اور جنہوں نے داغ بیل ڈالی ایک باقاعدہ سے ایس ایم ایز کے کلچر کی تو ٹھیک ہے ایک وقت میں وہ بہت زیادہ ایک کارآمد سٹرکچر تھا لیکن جیسے میں نے گزارش کی تھی وقت کے ساتھ ساتھ جب پالیسی چینج ہوتی ہے اور ہم گلوبلائزیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملک کہاں جا رہے ہیں تو اس میں پھر آ جاتی ہے بات کہ جی سپورٹ آف ایس ایم ایز تھرو پالیسی میکنگ یہ ہمارا نیا کانسیپٹ ہے آج کی دنیا میں انفراسٹرکچر کا کانسیپٹ جو ہے آف کورس اس کی ایک اپنی افادیت ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن وہ پرائم موٹیو نہیں ہے وہ پرائم گول نہیں ہے کسی بھی ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپمنٹ کرنے کا وہ ایک سائیڈ ہیلپ ہے ایک سائیڈ کی ضرورت ہے جو ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چلتی رہے گی بیسک جو اس وقت جو ورلڈ میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ پالیسی میکنگ اور ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کو آپ جتنا زیادہ کرامت بنا دیں گے ایس ایم ایز اتنی ہی ترقی کریں گے اس سلسلہ میں جو ہم نے گزارش کی تھی کہ سمیڈا نے اپنا کردار جو تھا وہ بڑے وقت پہ نبھایا آلدو نائنٹین نائنٹی ایٹ واز ناٹ دا رائٹ ٹائم فار سچ اینڈ آرگنازیشن ٹو بی انڈکٹیڈ ان سم لیکن دیر آئے درست آئے جب بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے یہ اچھا ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس سے پہلے اس قسم کا کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں پہ لوگ جا کے اس طرح کی رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو وہ روشناس کرا سکیں فزیبلٹی uh, سے نئی ٹیکنالوجی سے سیکٹر آئیڈینٹیفکیشن سے اور اس کا جو فائدہ, فائدہ ہمیں ڈائریکٹلی ہوا ہے یا انڈائریکٹلی ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بزنس مین جو صرف اپنے اندازے کے ساتھ ایک فزیبلٹی بنایا کرتا تھا جی تو میں اتنے لاکھ لگاؤں گا مجھے اتنے لاکھ اس میں جو ہے وہ خرچہ ہوگا اتنا مجھے اس میں بچت ہوگی تو وہ ایک انڈاکومینٹڈ جب چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائم دے ورک سم ٹائم دے فیل لیکن اس میں جو ہے کوئی جو آپ کسی بینک کو جا, کسی بینک کے پاس جا کے اگر یہ بتائیں گے کہ جناب میرے پاس یہ فگرز ہیں اور میں یہ ڈسٹری لگانا چاہتا ہوں تو دے ول نیور بلیو یو وہ کہیں گے جناب نہیں مے بی آپ بہت ٹھیک ہوں ود ان یور سیلف لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ ڈاکومینٹری اس کے ایویڈینسز کیا ہیں تو اس میڈیا کا ایک جو میجر میں سمجھتا ہوں فنکشن جو کہ بہت زیادہ جو اپریشیٹ ہوا انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ یہ تھا کہ ایک انڈاکومینٹڈ اکانمی میں انہوں نے ڈاکومینٹیشن کو مروج کیا ہر ایک پروجیکٹ کو انہوں نے جو کہ وایبل تھا اس کے بارے میں ایک ڈاٹا بیس بنایا اس کی فیزیبلٹی تیار کی اس کے دیکھا کہ جی اس میں ایکچوئل اس کی مشینری کہاں سے آئے گی اس میں لوکل مشینری کا پورشن کتنا ہے اس میں فورن مشینری کا پورشن کتنا ہے اگر فورن مشینری کو سبسٹیوٹ کیا جا سکتا ہے لوکل مشینری سے تو آیا کوالٹی جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیزیبلٹیز کو بنایا اب اب کوئی بھی اگر ایک شخص جو ہے لائک ون ونڈو آپریشن جاتا ہے تو سمیڈا سب سے پہلے اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کس سیکٹر میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر اس کے تو کو بیکاز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آیا وہ سیلف فائنینسنگ سے یہ کام شروع کر رہا ہے یا ہی از لکنگ فارون جب وہ لون کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اوکے آپ کے پاس ایکویٹی کتنی ہے اس ایکٹی کے بیس پہ وہ ایک پروجیکٹ کا سائز بنا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہے اس کو اور اس بندے کے یا اس اینٹرپرینور کے سرکمس چانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اور کون سا ہے جو سوٹ کرے گا اور اس لحاظ سے پھر اس کو اس کی فیزیبلٹی دی جاتی ہے اور فزیبلٹی کے بعد اس کا انالیس کیا جاتا ہے یہی انالس جو ہے یہ بینکس میں لے کے جاتے ہیں اور ایک بریج کا کام کرتے ہیں اس انٹرپرور اور فائنینس انسٹیٹیوشن کے درمیان اور اس طرح سے بہت سارے مسائل جو بکھرے پڑے تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا سٹوڈنٹس کہ کس طرح سے ریگولیٹری باڈیز کو آگے لا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں یہ گلوبل ویژن جو ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا تھا انفراسٹرکچر جو پلاننگ ہے اس کی جگہ پہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور کس طرح سے وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے اس کی مثال آپ نے سپیڈا کی صورت میں دیکھی انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس یہ کریں گے کہ ہمارے کیا کیا, کیا مشکلات ہیں جو ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو ہیں اور پھر ریگولیٹریز باڈیز جو ہیں وہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہیں اس کے ساتھ میں یہ گزارش کر دوں اپنے لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے کہ جب آپ پڑھنے لگیں اور آپ بزنس سٹڈی کو دیکھیں تو اپنے ساتھ نارمل ڈکشنری کے ساتھ ساتھ ایک بزنس ڈکشنری ضرور رکھیے گا کیونکہ بزنس ٹیکنالوجی میں جو عام لفظ ہوتا ہے اس میں بزنس ٹیکنالوجی ہمیں آ اس کا معنیٰ یکسر بدل جاتا ہے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا میری آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ ان کو ریوائز کیا کریں انڈکچرس کو اپنے اپنی پرسنل لینگویج میں اس کو لکھا کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور کوئی مشکل ہو تو ہمیں فوری طور پہ لکھئے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں خوب دل اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ